ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وسلم النار پچھلے درس میں رسولوں کی صفات ان کی ذمہ داریاں اور ان سے متعلق اہم معلومات جو قرآن کریم اور احادیث میں ہیں اس بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں اس میں آخری بات جہاں ہم پہنچے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسولوں کو دعوت کی ذمہ داری دی اور قوموں کی اصلاح کی ذمہ داری دی وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا بھی مکلف کیا کہ وہ اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کریں نہ صرف دینی اعتبار سے عبادتی معاملات میں بلکہ معاشی اور معاشرتی امور میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند رہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایسول اے رسولو اے رسولوں کی جماعت کلو من الطیبات طیباتی و طیبات میں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو طیبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے حلال کیا ہے اس اعتبار سے بعض جگہ پر علماء نے اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ ایک تو ہے حلال اور دوسرے ہے طیب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز فی نفس ہی حرام ہوتی ہے جیسے خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا بلکہ حرام کیا ہے لیکن بکری کا گوشت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے تو فی نفس ہی خنزیر حرام ہے اور بکری حلال ہے تو بکری کو طیب کہا جائے گا یہ عقل طیب ہے طیب کا کھانا ہے لیکن خنزیر خبیص ہے حرام ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی حلال ہو لیکن قصب کی وجہ سے حاصل کے طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے مثلا بکری کا گوشت کوئی آدمی چوری کر کے کھائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بکری تو حلال ہے پھر میرا کھانا کیسے حرام ہوا تو فی نفسی ہی اگرچہ بکری کا گوشت طیب ہے لیکن طریقے کسب, کمائی کا طریقہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ حلال نہیں ہے اس لیے اب اس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ جو بکری کا گوشت تیرے ہاتھ میں ہے یہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے تو اللہ تعالی نے دونوں اعتبار سے حلال و حرام کے احکامات دیے ہیں کچھ چیزیں حلال قرار دیں کچھ چیزیں حرام قرار دیں اور حلال چیزوں کے بھی حاصل کرنے کا طریقہ حلال و حرام قرار دیا کہ ایسا اگر لوگے تو حرام ایسا اگر لوگے تو حلال ہے جیسے فی نفسی جس کو ہم پیسہ کہیں گے پیسہ کیا ہے روپیہ دینار و درہم اس کا کمانا حلال ہے اس کا رکھنا حلال ہے لیکن اگر سود کا ہے تو وہی دن ہم وہی دنات حرام ہے لیکن اگر تجارت ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے تو طیبات کھانے کی چیزوں کے لیے عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے کلو من طیبات انبیاء کے لیے رسولوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ کلو من طیبات یا وامل و طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو اچھے اعمال کرو انی بما تعملون علیم میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو تم کیا عمل کر رہے ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے جسمانی ضرورت دنیاوی ضرورت اور آخرت کی ضرورت آخرت کا مقصد ان دونوں تعلق سے حکم دیا کہ طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو اللہ کی جتنے نبی اور رسول تھے سب اس حکم کے پابند تھے اسی لیے اللہ نے یا یور رسول عموم کا صیغہ استعمال کیا ہے جس میں سارے رسول شامل ہیں سب کے لیے لازم تھا کہ وہ طیب کھائیں اور سب کے لیے لازم تھا کہ وہ نیک عمل کریں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں یا باقی جتنے بھی نبی اور رسول تھے سب کو دیکھیں ان ابراہیم اکان امتن قان اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا قان کہ وہ قانت تھے اللہ کے قانط قنوت مسلسل فرما برداری کو کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ ہر حکم کی پابندی کرنا اللہ کے حکم کی مسلسل فرما برداری کرنا یہ کنوت ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قانط کہا نو علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عبدن شکورہ وہ نیک بندے تھے شکر گزار بندے تھے یا دوسرے جتنے نبی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا تو اللہ کے جتنے نبی اور رسول تھے یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ السلط والسلام آپ ان کو بھی دیکھیں رات میں لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے لوگوں نے پوچھا اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں سو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ امنی یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں افلاب ان اکوندن شکورہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اللہ کے جتنے نبی اور رسول تھے یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے رسالت اور نبوت یہ عام بندوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اونچا منصب ہے بہت بڑا اونچا مقام ہے لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اونچے سے اونچا مقام پانے کے بعد بھی بندے سے اس کی بندگی اس کی عبدیت سلب نہیں ہوتی ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے اس کو ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے وہ بندوں کا رب نہیں بن جاتا ہے بڑا ہونے کا مطلب وہ معبود نہیں بن جاتا ہے بلکہ وہ بندہ ہی رہتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہی رہتا ہے اللہ کے حکم اس پر سے ہٹ نہیں جاتے ہیں اس کو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنا لازم ہوتا ہے تو یہ بات آخری بات تھی جو پچھلے درس میں ہم نے ذکر کی اس کے بالمقابل آپ دیکھیں ان صوفیوں کو جو ان دونوں چیزوں میں حد پار کرتے ہیں دو حکم طیبات کلو منا طیبات میں سکھاؤ اور جو لوگوں کے بزرگ اور بابا بنے ہوئے ہیں ان دونوں چیزوں میں وہ حدیں پار کرتے ہیں عام طور سے حرام کی کمائی کرنے والے ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور حرام طریقے سے وہ ان کی چیزیں لیتے ہیں شرکیات کفریات جھوٹ دھوکے اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کو دیکھ کر وہ ان سے ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں حرام طریقے سے وہ کمائی کرتے ہیں اور دوسری طرف عبادات ان کی دیکھیں ان کی زندگی میں عمل دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ عمل سے وہ بالکل کورے ہوتے ہیں یہاں تک کہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں عورتوں کو چھوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں اور حرام چیز کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بڑے سے بڑے بندے رسول اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے رسالت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے رسولوں کو بھی اللہ نے کا حلال کھاؤ حلال و حرام کے حکم میں تمہارے لیے کوئی آزادی نہیں کہ آپ ختم ہو گیا حلال و حرام کا مسئلہ اب شریعت اڑ گئی نہیں رسول پر بھی شریعت ہے صالح عمل کرو غیر مکلف اب نہیں رہے ایسا نہیں اب بھی مکلف ہیں عمل میں بھی ان کے اچھے اور برے میں سے ان کو اچھا چننا پڑے گا وہ مکلف ہی رہتے ہیں آخر وقت تک اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ بار بار بے ہوش ہوتے تھے اور غسل کرتے تھے آخر میں آپ نماز کے لیے آئے تو خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مسجد میں آپ کو لایا گیا تو آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور کمزوری کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے ریت میں لکیریں بن رہی تھی آخری وقت بھی آپ اللہ کے حکم کے مکلف تھے آخری ایام میں بھی آپ سے شریعت ثاقت نہیں ہوئی لیکن آج آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو لوگوں کے بڑے بنے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں ہم سے شریعت ثابت ہو گئی ہم کو مار فتر حقیقت نصیب ہو گئی ہے تو یہ سب یہ بیہودہ چیزیں ہیں جو اسلام سے باہر ایک انسان کو کرتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ کسی انسان سے اتنا وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے اتنا وہ مقرب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے کہ اس سے شریعت ثاقت ہو جاتی ہے تو یہ اسلام سے ثاقت ہو جاتا ہے اسلام سے اس کسی بندے پر خوش کی صورت میں کبھی بھی شریعت ثاقت نہیں ہوتی ہے بہرحال اب ہم آگے بڑھیں گے کہ رسولوں کا دین کیا تھا کیا ان کا دین ایک تھا سارے رسول ایک دین والے تھے یا الگ الگ دین والے تھے اللہ تعالی قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے شرح امام وسابی نوہدی تو نو علیہ السلام کو جو دین دیا گیا جو پہلے رسول تھے وہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو آخری نبی و رسول تھے تو جو دین نو علیہ السلام کا تھا وہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ سورہ شورا کے آج ہیں حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے الانبیاء او من المبیا الانبیاء وتم من اللہ وہ امہا تم و دین ام واہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں لیکن ان کا یہ بھائی ہونا اللات کے اللہ ہوتے ہیں اپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں اس لیے کہ سب کا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ ہیں لیکن باپ کی نسبت سے کیا ہو گئی یہ فلاں ابن فلان ہو گئے تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے لیکن ماں کیا ہے سب کی الگ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہونے کے اعتبار سے دو آدمیوں میں ایک طرح تو نسبت ایک ہو لیکن دوسرے اعتبار سے نسبت الگ ہو باپ کے اعتبار دیکھا جائے تو نسبت کیا ہے دونوں کی لیکن ماں کے اعتبار دیکھا جائے تو نسبت الگ, الگ اس کی فلاں کی نسبت کی طرف ہوگی کہ اس کی تو ایک جگہ تو ایک معاملہ ہوگا دوسری جگہ الگ معاملہ ہوگا ایک میں اتحاد ہے ایک میں اختلاف ہے باپ کے اعتبار سے پوچھا جائے تو باپ ایک ہی ہے تو یہ کیا ہوا نسبت ایک ہے ایک ہے اتحاد ہے لیکن ماں کی نسبت سے پوچھا جائے تو یہاں اتحاد ہے نہیں یہاں کیا ہے اختلاف ہے یہ الگ یہ الگ ہے تو اس طرح سے انبیاء کے بارے میں ایک آسان مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے وہ دین کے اعتبار سے سمجھایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو آدمی ایسے ہوں کہ جو باپ کے اعتبار سے ایک نسبت رکھتے ہوں لیکن ماں کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ ام محاطم شتا و واحد ہے. کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین کیا ہے ایک ہے وہ دین واحد اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا انبیاء کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں تو دین الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے اس کو بھی یاد رکھیے دین یہ ایک الگ لفظ ہے اس سے الگ چیز مراد ہوتی ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے اس سے الگ چیز مراد ہوتی ہے انبیاء کا دین ایک تھا لیکن ان کی شریعتیں الگ تھیں شریعت تفصیلی احکام کو کہا جاتا ہے حلال و حرام کے احکام میں مثلاً عبادتی امور میں ادائیگی کہ کون سی عبادت کیسے کی جائے تو یہ شریعت کے ذمن میں آتا ہے لیکن دین بنیادی تعلیمات جو سارے نبیوں کی ایک ہی تھی اس کو دین کہتے ہیں جیسے توحید سارے نبیوں کے نزدیک توحید مسلم تھی ایسا نہیں کہ پہلے نبی آئے ایک اللہ کہا دوسرے آئے دو کہا نہیں ان کا دین ایک ہی تھا لیکن شریعتیں شریعت ان کی الگ الگ تھی مثال کے طور پر پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جائے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا تو پچھلی شریعتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا لیکن اس شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز ہے نہیں یہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کوئی آدمی خاموشی کا روزہ رکھ لے ان سو فلن اکلی ملسیا آج میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے روزے کی مریم نے کہا تھا تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی تو بات نہ کرنے کا بات سے رک جانے کا روزہ پچھلی شریعت میں تھا جو کہ مریم نے رکھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزہ ہے نہیں ایک صاحب نے اس طرح کی نظر کی تو آپ نے کہا منع کیا ان کو بات کرنے کے لیے کہا کیونکہ اسلام میں بات نہ کرنا کوئی نیکی نہیں, کی؟ نہیں ہے مجرد کلام کو ترک کرنا نیکی نہیں, نہیں ہے ہاں بے فائدہ کلام کو ترک کرنا نیکی ہے اس لیے آپ نے کیا کہا کہ من کا والیوم الاخر فلیقل آخر فلیق الخیر کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا وہ خیر کی بات کہے یا پھر چپ رہے یعنی اگر بات میں خیر نہ ہو تو چپ رہا جائے ورنہ اگر خیر ہے تو کہا جائے اس کو پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ مال غنیمت جو جنگ میں دشمن کا لوٹا جاتا ہے دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ مال وہ قوم لیتی نہیں تھی مسلمان لیتے نہیں تھے اس کو سب کو جمع کیا جاتا تھا آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس سارے مال کو مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا واگ جلا جلا کر چلی جاتی تھی اس کو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہوا اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا ایسی کئی چیزیں جو پچھلی شریعتوں میں حرام تھی اس شریعت میں حلال ہیں پچھلی شریعتوں میں حلال تھی اس شریعت میں حرام ہے دونوں مثالیں یاد رکھیں اس کو جو حلال تھی اس کی مثال کیا ہے پچھلی شریعت میں حرام تھی چیز مال غنیمت. حلال اس, میں حرام تھی. اس شریعت میں کیا ہو گئی حلال ہو گئی تو شریعتوں میں فرق تھا یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیسا پہ یعنی ایک چیز صحیح ہے کہ غلط ہے اگر وہ چیز صحیح ہے تو سب کے لیے صحیح ہونا چاہیے اگر وہ چیز غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہونا چاہیے کیا ایسا ہے اگر ایسا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط طے کون کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا ایک وہ چیزیں ہیں جو فی نفسی ہی غلط ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ منع کرے تو وہ غلط ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر شرک ہے شرک فی نفس ہی غلط ہے یا اسی طرح سے کسی پر ظلم کرنا کسی کو قتل کرنا فی نفس ہی غلط ہے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کی کہ یہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے منع ہوتی ہے آدمی محض اپنی عقل سے اس کو صحیح اور غلط کی تفریق اس میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے پھر ایک چیز اگر اللہ کا حق ہے جیسے توحید ہے عبادت ہے تعظیم ہے اللہ تعالیٰ جزئی طور پر شریعت میں اپنے حکم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو سدا کرو جیسے آدم علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سدا کرو آدم کو اب ایک طرف تو عقل ہے انسان کہ اللہ کسی کو کسی کو سدا نہیں تو پھر کیسے سدا کریں سوال پیدا حکم کس نے دیا ہے حکم کس نے دیا حکم اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک چیز کو کہے کہ یہ کرو تو بندے کی سعادت اس میں یہ ہے کہ اپنی عقل نہیں اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک چیز منع تھی کہے کرو بندے کی سعادت اس میں یہ تو منع ہے نا نہیں کرو اللہ نے جب اجازت دی ہے تو پھر بندے کے کی لیے کیا ہے وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے جیسے مردار کیا ہے کھانا حرام ہے اور انسان کی طبیعت میں بھی اس کے لیے شوق نہیں ہے نہیں بولتا ہے آپ یہ فطرت میں ہی اس کے مردار کھانا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو شریعت میں رکھا مردار حرام لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں کیا کیا اس حالت میں پمن ترغی رباغ فلا افن علائی کہ جو مجبور ہو جائے اور مقصود اس کا شریعت کو شریعت کی حدوں کو پار کرنا نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے فلاح افناعل اس پہ کوئی گناہ نہیں مردار کھا سکتا ہے اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے کھانا مردار فی نفسی حرام ہے حرام ہی رہے گا لیکن اس کا کھانا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے لیکن اس کا کھانا حلال ہے اس کے لیے. کیونکہ وہ مجبوری کی حالت میں پہنچ چکا ہے تو اصل حکم تو باقی ہے لیکن اس حالت میں اس کے لئے گنجائش نکل آتی ہے تو حلال و حرام کون کرے گا اللہ تعالیٰ تو انبیاء کی شریعتوں میں مختلف حالات میں خود ایک شریعت میں بھی حالتیں بدل جانے سے کیا ہوتا ہے حکم؟ بدل جاتا ہے اس کو یاد رکھیے کہ مردار حرام ہے لیکن کسی حالت میں اللہ اس کو حلال قرار دے سکتا ہے تو ایک ہی شریعت میں ایک حالت میں ایک چیز حلال ہے دوسری حالت میں وہ چیز کیا ہے حرام ہے تو اس اعتبار سے حق کس کو ملتا ہے یہ حلال و حرام کرنے کا تو اللہ کو یہ حق ہے تو جب ایک ہی شریعت میں مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ فرق کر سکتا ہے حکم کا تو الگ الگ شریعتوں میں کیوں نہیں کر سکتا ہے اللہ نے کسی کے لیے اس کو حلال کیا کسی کے لیے اس کو حرام کیا مقصود کیا ہے مقصود بندوں کی آزمائش ہے آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی ولا چکرا بہادی شجا اس پیڑ کے قریب مت جانا اسی لیے وما خلق الجن والے مفصرین نے سلف کے اقبال ذکر کیے ہیں میں نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنات اور انسانوں کو. انہا ہو میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا کہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں بس اس کے لیے میں نے پیدا کیا وہ میرے بندے ہیں میں یہ کرنے کے لیے کریں منع کر دوں وہ رک جائیں کیوں وہ میرے بندے ہیں بندے کا کام بندگی ہے حکم ماننا ہے اس کی آزمائشی اس میں ہے یہ نہیں کہ پچھلوں کے لیے حلال تھا ہم کو کیوں حرام کیا پچھلوں کے لیے حرام تھا ہمارے لئے کیوں حلال کی؟ اللہ کی مرضی تم کو یہ حکم دیا تم کو یہ کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فرق تھا شریعتوں میں فرق تھا یہ بخاری المسلم کی حدیث ہے اس پہ تفصیل سے اور نہ صرف منسوخ کے معاملات اس میں سب آ سکتے ہیں. تفصیل سے کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ کا اسلام میں کیا معاملہ ہے بعض لوگ اس کے منکر ہے تو کیا پرابلم ہے ان کا سمجھ کی کمی میں کیا معاملات ان کے ہیں کیوں نہیں سمجھتا ان کو اور شریعت میں یہ کیوں تھا کیا حکمت تھی اس میں انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ دیکھیں گے وہ کیا ہے تو سارے نبیوں کا دین ایک تھا سارے رسولوں کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں لیکن جَعَلْنَا شراطن شِرْعَةً حاجا اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے ہم نے الگ الگ امتوں کے لیے قوموں کے لیے امتوں کے لیے کیا کیا ہے ان کی اپنی اپنی شریعتیں ہم نے مقرر کی ہیں تو ہر ایک کے لیے شریعت الگ چی سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت اور بنیادی دعوت اور وہ دعوت جن سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا بلکہ وہ چیز جس کو انہوں نے زندگی میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا اصل دعوت جس کی بنیاد پر قوموں نے ان کے ساتھ دشمنیاں کی وہ دعوت سب سے بنیادی دعوت توحید تھی یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رسول اور نبی آئے کسی بھی صدی میں کسی بھی دور میں آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایسی دعوت تھی جو سارے رسولوں کی مشرقہ دعوت تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے جس سے ہٹانے کی ہر دور میں ابلیس شیطان نے کوشش کی ہے توحید وہ چیز ہے جس سے لوگوں کو ہٹانے کی ہر دور میں شیطان نے کوشش کی ہے. اور ہر دور کے لوگوں میں بنیادی بگاڑ اسی میں آیا یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالی نے رسولوں کو اسی دعوت کے دوبارہ زندہ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا جس کی آج بھی واقعی ضرورت ہے لیکن آج چونکہ اللہ کے دین کی حفاظت ہو چکی ہے اور نصوص اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس میں تحریف نہیں ہوئی اور لوگوں نے جو تحریف کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا اب نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحریف مستقر نہیں ہوئی یاد رکھیے اس کو پچھلی کتابوں میں کیا ہوا تحریف ہو گئی نبیوں کا رسولوں کا انتقال ہو گیا موت ہو گئی اور کتابوں میں تحریف ہو گئی تو اب نہ نبی ہے رسول ہے اور نہ کتاب ہے کتاب اصل شکل میں باقی نہیں ہے کتاب اصل شکل میں باقی نہیں تو لوگوں کو حق کیسے معلوم پڑے گا تو ذریعہ علم ضائع ہو گیا چاہے شخصیت کا معاملہ ہو یا کتاب کا معاملہ ہو لیکن آج اس امت میں قرآن محفوظ ہے لوگوں نے کوششیں کی لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکے اور احادیث میں کوشش کی اور تبدیلی کرنے میں کامیاب اس اعتبار سے ہوئے کہ عام ہو گئی وہ باتیں جو نبی کے نام سے گھڑی گئی تھی لیکن علماء نے علماء نے اسما اور کے فن کی بنیاد پر اس علم کی بنیاد پر وہ فرق کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے نبی کی طرف سے ملنے والا علم کیا ہے اور نبی کی طرف سے نہ ملنے والا علم کون سا ہے انسانی اضافہ اور نبی کی تعلیم میں فرق کرنے کے لیے بنیاد آج موجود ہے پچھلی امتوں میں یہ بنیاد موجود نہیں رہی یہ،, یہ چیز باقی نہیں رہی اس وجہ سے تحریفات جم گئی باقی رہی اس دین میں تحریف باقی نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں ابھی کی نبی کیوں نہیں اتنا بگڑا ہوا زمانہ ہے اب نبی کیوں نہیں ابھی بھی تو آنا چاہیے تو اب ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تحریفات کا کی بقا نہیں ہے اور تحریف اور اصل میں فرق کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے پیمانہ موجود ہے تو اب ضرورت نہیں ہے پچھلی امتوں میں پیمانہ ہی باقی نہیں رہا فرق کرنے کا کہ نبی کی طرف سے آنے والا علم کیا اور نبی کی طرف سے نہیں آنے والا علم کیا ہے اس امت میں باقی ہے اور علماء انما العلماء هم رسط الانبیاء کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں علماء ہمیشہ قیامت تک رہیں گے جو اس کو اس فرق کو جو تحریفات ہیں لوگوں کی تحریف الغالین جنہوں نے تحریفات کی ہیں اس کو الگ کریں گے اصل سے بہرحال تو سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی اللہ نے فرمایا ولکت باعط نفی کل امت رسول ابود اللہ ونود ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کس دعوت کے ساتھ دو باتیں ان کی دعوت کا جز تھی جو ایک ہی بات کے دو الگ الگ پہلو سے اس کو جمع کرنا اخبار اور نفی کیا دعوت تھی ابود اللہ وج تنبا سارے رسولوں کی دعوت تھی اللہ کی عبادت کرو ان عبود اللہ وج تنیب تاغوت اور تاغوت سے بچو تاغوت کی عبادت سے بچو یہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ایک اثبات میں ہے اور ایک نفی میں ہے اللہ کی عبادت کرو صرف اتنی دعوت نہیں تھی کہ اللہ کی بھی عبادت کرو اس لیے کہ لوگوں کا بگاڑ اللہ کو ترک کرنے میں بہت کم رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں زیادہ رہا ہے اس کو یاد رکھیے بگاڑ کہاں سے آیا لوگوں نے بولی اب اللہ نہیں دوسرا ایسا ہوا نہیں لوگوں نے کہا اللہ بھی اور یہ بھی کیوں اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے چاہیے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو امتوں میں بگاڑ اللہ کو ترک کرنے کا بہت ہی کم رہا ہے جیسے ہماری قوم ہے یہاں پر جو اللہ کو مانتی نہیں اللہ کو جانتی نہیں اللہ نام استعمال بھی نہیں کرتے ہمارے یہاں پر ہمارے اطراف جو قومیں بستی ہیں وہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں لیکن عربوں میں مثال کے طور پر اور عام قوموں میں تاریخ میں اللہ کو لوگ مانتے رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے رہے ہیں کہ بزرگان دین صالحین یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان کو خوش کیا جائے تاکہ اللہ کو یہ خوش کریں اللہ ان کی وجہ سے ہماری مانے ہماری مفرت کرے ہم کو اللہ کا قرب اس وسیلے کے ذریعے سے ملے تو نبیوں نے جو دعوت دی ہر دور میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرو کی نہیں تھی کیونکہ اللہ کی عبادت کرو کی دعوت اگر وہ دیتے تو کبھی قوم ان کی طرف پتھر نہیں پھینکتی انہوں نے اس جز کے ساتھ جو کہ اصل ہے ایک دوسرا ٹکڑا اور جوڑا جو قوم کی برائی کا رد تھا وہ کیا تھا وج تنیمتابوت تاغت سے بچو تاغت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حد بڑھا کر اس کو آگے کر دیا جائے جس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے مثلا اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ معبود ہے معبود حقیقی ہے اور باقی ساری مخلوقات رب نہیں ہیں بلکہ مربوب ہیں اللہ ان سب کا رب ہے وہ معبود نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں اور مخلوق معبود ہونے کا مرتبہ نہیں رکھتی ہے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کی عبادت کرو ہو نہیں سکتا پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا چاہیے پیدا کی ہوئی چیز کی عبادت نہیں کرنا چاہیے لا تصم سال قمر وزج اللہ خالق ہن اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے آسور چاند کی عبادت مت کرو اس کی کرو جس نے ان کو پیدا کی خالق کی عبادت کی جائے گی مخلوق کی نہیں یہ بنیادی قاعدہ اسلام یاد رکھیے اس کو معبود کا مقام مخلوق کے لیے نہیں ہے مخلوق اور معبود جمع ہو ہی نہیں سکتے کیوں مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ معبود اس کو اس لیے بنا رہا ہے انسان کہ اپنی محتاجی کی تکمیل کرے اپنی محتاجی کو دور کرے میں نہیں کر سکتا اس لیے کسی اور تو اس کے ساتھ وہ بھی تو شریک ہے اس میں محتاج ہے تو وہ بھی ہے وہ تو اپنی وجود میں محتاج ہے تو جو اپنے وجود میں محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے جو اپنے وجود کی بقا اور ابتدا اور بقا دونوں میں محتاج ہے تھوڑا مشکل پڑ رہا ہوگا کہ اپنے وجود کی ابتدا میں محتاج ہے نہیں تھا ہوا تو کسی اور نے اس کو پیدا کیا تو ابتداء میں اپنے وجود کی محتاج ہے اپنے وجود کی بقا میں محتاج ہے پیدا تو ہو گیا اب زندہ رہنا ہے اس کے لیے کھا رہا ہے پی رہا ہے سردی گرمی کے لیے اوڑھ رہا ہے انگیٹھی جلا رہا ہے بیمار ہوا دبا کھا رہا ہے تاکہ مر نہ جائے بیماری سے اپنے وجود کی بقا اپنے کو زندہ باقی رکھنے کے لیے بھی وہ محتاج ہے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے وجود میں باقی رہنے کے لیے محتاج ہے اسی لیے اللہ نے کیا کہا عیسا علیہ السلام کے اور ان کی ماں کے بارے میں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اللہ نے کیا کہا کا نایا کلا وہ کھانا کھاتے تھے کیوں کیا کھانا کھاتے تھے کیا بڑی بات ہوئی کھانا کھاتے تھے وہ وہ اپنے وجود کو باقی رکھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ کھاتے نہیں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے اس لیے تم نے ان کو معبود مان لیا خالق مان لیا وہ اپنے وجود کے لیے محتاج تھے وہ کھانا کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے پھر زندہ کیسا کیا اللہ کے حکم سے زندہ کیا وہ خود نہیں کرتے تھے تو اللہ کرتا تھا جیسے فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے تو وہ معبود نہیں ہو جاتا ہے بچے کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینے جب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے ماں کے رحم میں تو وہ روح لے کے آیا روح کا خیال کون ہے فرشتہ نہیں ہے وہ تو کیریئر ہے وہ تو ٹرک ہے جو لے کے آیا ہے اس کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے وہ لا کے ڈال رہا ہے یہاں سے پہنچا رہا اللہ کے حکم سے اس کا اپنا کچھ نہیں اس میں تو رسول جتنے بھی تھے انہوں نے کیا کی دعوت دی ان احبد اللہ وج اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے دور رہو اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو بھائی نماز پڑھو بہت ساری آج جو ہے امت میں لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن ان کی دعوت میں اصل الاصول کیا ہے معروف کی دعوت دی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے ہے نا عالمی سطح پر دعوت آج دینے والی ایک جماعت ہے جس کے اصل اصول میں یہ ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اصول دیا گیا یہ ختم نبوت کے بعد اصول مل رہا ہے ایسا اصول جس کے سارے نبی خلاف ہیں یعنی ایک طرف سارے رسول ہیں جو اس اصول پر قائم ہے کہ معروف کی دعوت دی جائے اور منکر سے منع کیا جائے ایک طرف وہ سب اور ایک طرف سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا ابھی آئے نئے ان کا کیا اصول ہے معروف کی دعوت دی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے آپ بتائیے کس کو مانا جائے ایک طرف اجما ہے سارے رسولوں کا اس اجماع کو نہیں ماننا اور یہ اجماع کو ماننا بچوں کے اب بتائیے کیا ہے کتنی بڑی مخالفت ہے یہ یعنی صرف قرآن کی مخالفت نہیں ہے یہ پچھلے سارے رسولوں کی مخالفت ہے یہ ایک اور بڑا معاملہ ہو جاتا ہے صرف قرآن کی مخالفت بھی کیا ہے کفر ہے یہ یہ تحریف ہے دین کے بنیادی اصول میں اس دعوت میں جس پر سارے نبی قائم تھے آپ بتائیے سارے نبیوں کی دعوت میں معروف کی دعوت منکر سے منا دونوں ہیں. کیسے انبد اللہ اللہ کی عبادت کرو یہ معروف ہے کہ کیا ہے معروف ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یہ کرنے معروف کس کو کہتے پہلے یہی سمجھ لیجیے معروف اچھی چیز جس کو کرنا چاہیے منکر کر بری چیز جس سے بچنا چاہیے تو معروف کی دعوت دینا چاہیے کہ اچھا کام کرو نماز پڑھو کلمہ پڑھو ہے نا کلم نماز کی دعوت اور علم حاصل کرو ذکر کرو مسلمانوں کا اکرام کرو دعوت دو وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے معروف معروف ہیں یہ اچھی چیزیں ہیں اس کو کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ منکرات بھی امت میں ہیں انسانیت میں ہمیشہ منکرات رہے ہیں انبیاء اور رسول صرف معروف کی دعوت کے لیے نہیں آتے تھے وہ منکر سے منع کرنے کے لیے بھی آتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو اس کے لیے بھی آتے تھے اسی لیے یہاں پر بنیادی دعوت جو سارے رسولوں کی تھی اور ایسی چیز جو ساری امتوں میں برائی آئی وہ کیا تھی شرک تھی سارے رسولوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے سوا جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت سے منع بھی وہ کرتے تھے تو یہ منکر ہے شرک توحید معروف ہے توحید کی دعوت دی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اسی کے ساتھ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے منع بھی کیا شرک سے منع بھی کیا قبر پرستی سے منع کیا پیڑ پودے ستارے اور جنات اور اس طرح کے فرشتوں اور نبیوں کی عبادت سے منع بھی کیا یہ دوسرا حصہ اگر نہ کیا جائے تو پہلا حصہ ادھورا رہ جاتا ہے پہلا ایسا ادھورا رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کرنے کا کام کرے لیکن بچنے کے کام سے نہ بچے تو اس آدمی کا وہ کام خراب ہو جاتا ہے بس مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وزو اس نے کیا اور شرم کا چھولی وزو باقی رہا میں نے وزو کیا نا کہا کہ نہیں ہمارے نزدیک اور حبیب کی روح سے ایک آدمی بلا ہجاب کے بغیر آڑ کے اگر شرمگاہ کو چھو لیتا ہے ذکر چھو لیتا ہے فرض چھو لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کہے گا کہ یہ مسئلہ ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے بھائی ایک آدمی وزو کیا پیشاب کیا وزو باقی رہا نہیں باقی رہا اس کا وزو تو وہ ایسی چیز کر رہا ہے جس سے اس کا وضو کیا ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اس کو کہنا پڑے گا اپنا وضو باقی رکھنے کے لیے پیشاب سے تو رک بار بار جاتا ہے پیشاب کرتا ہے جب بھی وضو کرتا ہے تو تیرا وضو باقی نہیں رہے گا اگر تو چاہتا ہے وضو باقی رہے تو تو جان بوجھ کے پیشاب زبردستی مت کر تو تیرا وضو باقی رہے گا تو اپنی عبادت کے ضائع کرنے والی چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے ورنہ عبادت کر کے بھی کیا ہوگی برباد ہو جائے گی یہ رسول لوگوں کو سکھاتے تھے احبود اللہ اللہ کی عبادت کرو ل ان اشرکتا احبطن شر عمل برباد ہو جائے گا تیری عبادت پوری برباد ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ عبادت کو اور انسان کی نجات کے وسائل کو برباد کرنے والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے اس لیے آج بھی آج بھی امت کو جہاں لوگ کہہ رہے بھائی نماز پڑھو اللہ کو سدا کرو وہیں یہ کہنا بھی ضروری ہے اللہ کے سے دوسرے کے آگے سدا قبروں پہ جا کے مت کرو اللہ سے مانگو ٹھیک ہے لیکن غیر اللہ سے قبروں سے بزرگان دین سے ان سے جا کے ان کی قبروں پہ مت مانگو تو جہاں کرنے کا کام بتانا ضروری ہے وہاں نہ کرنے کے کام سے منع کرنا بھی ضروری ہے تو انبیاء کی دعوت یہ بنیادی تھی کہ توحید کا اثبات اور شرک کا انکار اس کا رد ہے یہ دونوں چیزیں جمع کرنا بہت ضروری ہے کی آیت نمبر چھتیس ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کا رسولوں کا دین ایک تھا اور شریعتیں الگ تھیں اور نبیوں نے یعنی جو دعوت دی ہے اس میں معروف کی بھی دعوت دی ہے اور منکر سے بھی منع کیا ہے اور آج اگر کوئی آدمی اصول نکالتا ہے اس طرح اس طرح کا کہ معروف کی دعوت دی جائے اور منکر سے منکر کو نہ چھیڑا جائے اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے تو یہ آدمی ایک باطل اصول امت کو دے رہا ہے ایک غلط اصول امت کو دے رہا ہے یہ دین میں تحریف ہے چاہے کوئی بھی ہو رسولوں کی دعوت میں کچھ چیزیں تھیں جس سے ان کی دعوت کو مزید تقویت ملتی تھی اور کچھ باتیں تھی جن سے ان کی دعوت کے لیے آسانی پیدا ہوتی تھی وہ کیا چیزیں تھی سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ رسول ہمیشہ قوم کی زبان میں خطاب کرتے تھے مقصود کیا ہے قوم کا فہم اصل الفاظ کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اصل کیا ہے ان الفاظ سے جو بات سامنے آتی ہے اس بات کا سمجھنا ہے اس کو بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کیا فرماتا ہے ووما ارسلام رسول اللہ بلسان قومی ہی ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم پر وہ حق کو واضح کر دے مقصود یہ ہے کہ صرف جملہ پہنچایا نہ جائے بلکہ اس جملے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بھی پہنچایا جائے اس سے ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر عربی میں کسی حدیث کو پڑھ کے سنا دے سامنے والے سے پوچھے مانتا اس کو نہیں معلوم یہ حدیث بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے بولے ابھی تو میں نہیں مانا بولے کافر ہو گیا تو میں نے ایک بات بتائی نبی کہ نہیں تکفیر کے مسئلے میں یاد رکھیے کہ تکفیر کے مسئلے میں آدمی صرف تبلیغ پر قناط نہ کرے بلکہ تفہیم بھی اس کے لیے ضروری ہے یعنی بات پہنچایا ختم مانتا نہیں مانتا باہر ہو گیا تو ابھی ایسا نہیں بلکہ اس آدمی تک بات پہنچی لیکن اس بات سے جو بات سامنے آتی ہے جو مطلب نکلتا ہے اس سے وہ اس کو نہیں سمجھا تو واقعی اس پر اتمام حجت ہوا نہیں ہوا یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ بات پہنچانے سے بات سمجھ میں آئے صرف پہنچا دینا کافی نہیں ہے اس سے دو باتی ہے ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اصل بات صرف پہنچانے کی بجائے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرتا ہے تو اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے اس نے تبلیغ کی بل وانی ولا یہ تبلیغ ہیں اس کو سواب ملے گا پہنچانے کا نضر اللہ ہو. کہ ایک اللہ تعالی سرسمز و شاداب رکھے خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے جو سنایا ہے ویسا ہی یہ تبلیغ ہے جو کا تو پہنچانا یہ حفاظت علم ہے لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم کو صحیح طور سے سمجھ کر اس کے فہم کو بھی دوسروں تک پہنچانا جو سنا اور پہنچایا لیکن ساتھ ہی اس میں کیا بات سامنے آتی ہے وہ بات لوگوں کو سکھانا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفکو دین کی گہری سمجھ اسی لیے امبیا صرف اللہ کی کتاب کو پہنچاتے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ انبیاء اس کتاب کے الفاظ کے ساتھ اس کتاب سے نکلنے والے حکم اس سے نکلنے والی باتیں یہ بھی قوم کو سکھاتے تھے اور علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو قرآن و سنت قرآن اور حدیث کے الفاظ لوگوں تک پہنچائیں اسی کے ساتھ ساتھ امت کو پیش آنے والے مسائل جو بعد کے دور میں آئیں گے جو پچھلے دور میں نہیں آئے قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے ان نئے مسائل کی جن کی جو بظاہر یعنی قرآن و سنت میں لفظ لفظ اس کا جواب موجود نہیں ہے وہ استمبا کر کے اجتہاد کر کے ان مسائل کا حل آنے والے دور میں قیامت تک دیتے رہے اس کو کیا کہتے ہیں اشتہاد استمبا تو انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کے اوپر اتمان حجت تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ بات سمجھ لیں اور انکار کریں ہم تکفیر میں جلدی کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بات سمجھی کہ نہیں میں نے بتایا اس نے مانا نہیں اس کو سمجھا کے نہیں سمجھا جب تک مسئلہ سمجھ نہ لے وہ تب تک اس پر اتمام حجت حجت پوری نہیں ہوئی اور سمجھنے کے بعد جب وہ انکار کرے گا اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا پھر انکار کیا زد میں آ کر تب جا کر اس کی تکفیر ہوتی ہے اور ہم کو ضرورت نہیں کسی کی تکفیر کرنے کی تکفیر ایک شریف حکم ہے جو بغیر وہی کے نہیں کیا جا سکتا ہے ایک آدمی اپنے طور پر کسی کو بھی کافر بول دے نہیں قطعیات اور واضح بات کے انکار کرنے کے بعد جس کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس پر ہی حکم لگایا جا سکتا ہے اس لیے علما اس معاملے بہت ہی محتاط ہوتے ہیں لیکن کم علم والا آدمی اس میں بہت سپیڈ میں ہوتا ہے جتنا کم علم انسان کے پاس ہوتا ہے اتنی سرعت تکفیر میں اس ہوتی ہے اتنی تیزی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ بڑا آدمی جہاں شوق لگتا ہے وہاں ہاتھ نہیں ڈالتا لیکن بچہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں چھوری بھی پکڑتا ہے وہ کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کہیں بھی کود جاتا ہے ٹیرس پہ سے بھی کود سکتا ہے وہ. کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کو نتائج معلوم نہیں ہے جس کو نتائج معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتا ہے لیکن اس کی بہادری کب ختم ہوتی ہے نتائج کے بعد وما اور سلام رسول قومی تو اللہ نے رسولوں کو جو یعنی ذمہ داری دی وہ صرف تبلیغ کی نہیں تھی بلکہ کس کی تھی طبعین وضاحت کی اللہ کا پیغام سمجھانا دوسری بات اسے معلوم ہوئی کہ رسول جتنے بھی آتے تھے وہ کس زبان میں آتے تھے قوم کی زبان میں اب بتائیے کوئی بھی اسے بھی یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور لوگ جو یعنی کنفیوژن ہوتا ہے کہ انڈیا میں کیوں نہیں بھیجا اللہ نے ہمارے لیے رسول عرب میں کیوں بھیجا تو وہ عربوں کے لیے تھے اب بتائیے دنیا میں کیا ہمیشہ ایک زبان رہی ہے دنیا میں مختلف علاقے جب عرب میں لوگ تھے عربی بولتے تھے چین میں چینی تھے اور ہندوستان میں معلوم نہیں سنسکرت یا کیا بولتے ہوں اور کسی اور افریقہ میں اور کسی اور زبان میں لوگ الگ الگ زبانیں بولتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب آپ نبی بنائے گئے تو دنیا میں ایک زبان اس وقت میں نہیں تھی اب آپ بتائیے اگر چین میں بھیجا جائے اگر کوئی آپ نہیں بولتا عرب میں کیوں دوسرے ملک میں کیوں نہیں ٹھیک ہے دوسرے ملک میں اللہ اگر بھیجتا چین میں بھیجتا تو عرب والے بولتے عرب میں کیوں نہیں ہندوستان والے افریقہ والے یا کسی اور ملک والے بولتے کہ یہاں کیوں نہیں تو یہ اعتراض کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے ایک رسول ایک ہی جگہ پر ایک ہی قوم کی زبان میں بول سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو رسول دعوت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسی قوم میں سے وہ چنا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی بات رسول آسمان سے نازل ہوتا ہے نہیں رسول اس کسی ایک قوم سے لیا جاتا ہے اب ایسی قوم کون سی ہے یا اس وقت میں کون سی تھی جو ساری زبانیں بولتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو اساس بنایا جاتا ہے اور اس قوم میں سے رسول چنا جاتا ہے اور وہ اس قوم کی اصلاح کرتا ہے پھر وہ قوم اگلی قوموں تک جاتی ہے قاعدہ اللہ کا ہے اور پچھلی قوموں میں ضرورت بھی نہیں تھی کیوں اس لیے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے وہ عالمی رسول نہیں تھے صرف ایک رسول ہے جو کیا تھے عالمی رسول وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے پھر کیسا تو آج دیکھو ایسا ہے آج عالمی سطح پر اسلام ہے کہ نہیں ہے کون سی زبان بولنے والے ہیں جو اسلام نہیں مانتے ہر زبان والے ہیں تو اللہ نے کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں رسول کا آنے کا کیونکہ رسول ایک ہونے کے باوجود بھی عالمی سطح پر اسلام تمام زبانوں میں عام ہو چکا ہے تو رسول ان کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اس قوم کی زبان میں آتے تھے جن میں ان کو بھیجا جاتا تھا اور رسول آبدی نہیں ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ جینے والے ہوتے ہیں نہیں ان کو موت بھی آتی ہے لراج المن قبل کل خود اللہ نے خود کہا کہ آپ سے پہلے جو بھی آئے ان میں سے کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے افت افہم الخال کہ آپ کو اگر موت آ جائے تو کہ یہ لوگ باقی رہنے والے ہیں ہمیشہ باقی رہیں گے ہر انسان کو موت آنے والی کلون ہر انسان کو موت آنے والی ہے تو رسول ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں ایک دور کے لیے ہوتے ہیں اس دور میں ایک قوم کے پاس وہ ہوتے ہیں اس قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی میں ان کو بھیجا جاتا ہے پھر بعد میں افراد دوسرے علاقوں میں جا کے دعوت دیتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم گی دوسری بات رسولوں کی دعوت میں معیون مددگار چیزیں یہ بھی تھیں کہ رسولوں کو کتاب اور معجزات دیے جاتے تھے کتاب رسول کے بعد باقی رہتی تھی معجزات رسول کے ساتھ چلے جاتے تھے معجزاد کی وجہ سے رسول کی حقانیت اہل باطل کے مقابلے میں سمجھنا آسان ہوتا تھا معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آجز کر دی ہے جب وہ سامنے آ جائے تو آدمی آجز ہو جائے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اس کے پاس اس کے مقابلے کے لیے کچھ طاقت نہ رہے مثال کے طور پر موسا علیہ السلام آپ دیکھیں موسا علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا فرون اور اس کا لشکر موسا علیہ السلام کا عصا دونوں کے لیے مصیبت بنا اور کچھ کے لیے ہدایت کا مثال کے طور پر جادوگروں کے مقابلے میں جب انہوں نے سانپ ڈالے زمین پر تو موسا علیہ السلام نے کیا ڈالے عصا ڈالے وہ عصا کیا ہو گیا سانپ بن گیا انہوں کی رسیاں آسے بھی سانپ بنے انہوں نے ڈالا تو وہ بھی سانپ اژدہا بنا اور ازدہ بنتا تھا کبھی سانپ کیونکہ کہیں قرآن میں جانب کہا ہے جان سانپ کو کہتے ہیں اور توبان مبین بھی آیا ہے اژدہا کو بولتے ہیں تو کبھی وہ سانپ بن جاتا تھا کبھی اضہا یعنی ملٹیپل ایک ساتھ الگ الگ بنتا تھا وہ تو اس سانپ نے یا اس ازدحا کو رسیوں کو کیا سناؤ سب کو نگل لیا سب کو برباد کر دیا تو ان میں سے بہت سوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا جادوگر بھی کیا ہوئے آمنہ برب ہارون موسا وہ ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے رب پر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا تو ان کے مقابلے میں وہ کیا ہو گئے آجیز آ گئے ان کے پاس کچھ ایسا بچا نہیں کہ اب اس ازدہ کا ساپ کا مقابلہ کسی اور جادو سے کیا جائے فیل ہو گئے وہ مطلب آجز ہو گئے اسی طرح سے آپ دیکھیں فرعون ہے جبھی جب واقعہ ہوا اس کے بعد فرون پیچھے پڑ گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کے لیے کہا جلد ہی فرعون سے پہلے راتوں رات, رات اصرب عبادی پیچھے سے فرعن آیا اب یہ کنارے پہنچے وہ بھی آ رہا ہے نزدیک نزدیک انہوں نے اللہ نے کیا کہا فوگر آسا کل بحر یعنی اپنا جو ہے بہر پر اپنا آسا مارو بارہ راستے اس میں سے بن گئے ساری قوم اس میں سے گزر گئی پیچھے سے فروغ بھی آیا ہے اب فروئن کی پوری طاقت ہے اس کے پاس جادوگر کیا کچھ نہیں اس کے پاس لیکن وہ جو راستہ بنا تھا اس آسا کے ذریعے سے جو کہ ایک موجوداتی آسا تھا, تھا اللہ کے حکم کے تابع تھا تو جو راستہ بنا اللہ کے حکم سے کیا ہو گیا وہ راستہ جب یہ پار ہو گئے تو وہ راستہ ختم ان کے لیے بنا تھا وہ سب کے لیے نہیں ری تھا وہ نہیں تھا تو فیرون اسی راستے چلاًات اس نہیں تھی اس راستے پر چلنے والے موسیٰ علیہ اور ان کے متبین کے لیے نجات تھی تو فرعن کیا ہو گیا اس میں ڈوب گیا کچھ نہیں کر سکا ہو تو معجزا وہ ہوتا ہے جس کے جواب سے لوگ آجز ہوں چاہے وہ لفظی اعتبار سے ہو کلام کے اعتبار سے ہو چاہے وہ اس کے جواب مادی اعتبار سے ہو کسی ترکیب کے اعتبار سے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہو اس لیے آپ دیکھیں اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے قرآن وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے انما اوتی وحیا مجھ کو وحی دی گئی ہے اب اللہ نے چیلنج کیا کیا اس کی طرح بنا کے لاؤ کن لوگوں سے کیا گونگوں سے اجمیوں سے سب سے اور اسپیشلی کس سے اب بتائیے ایک زبان ہے کچھ لوگ اس زبان میں کچے ہیں اور کچھ لوگ اس زبان کے ایکسپرٹ ہیں جب ایکسپرٹ فیل ہو گئے تو کچے پاس ہوں گے کچے کیسے پاس ہوں ایکسپرٹ اس زبان کے اس زبان کے ماہرین اس دور میں تھے ان سے کہا گیا کہ ممّا پورا تاریخ بتا رہی نہیں لائے ان لوگوں نے تو آجیز کہ نہیں آئے آج آئے ان لوگ اور یہ نہیں کہا کہ تم میں سے یہ ایک آدمی پیش کر رہا ہے نا تم بھی ایک آدمی کو چنو اس کو بولو کرنے کے لیے اللہ نے کہا تم سب جتنے تمہارے مددگار لینا چاہو سب کی مدد لے لو شہدا اللہ کے سوائے جتنے تمہارے مددگار سب کو بلاؤ لیکن وہ لوگ کر سکے اس طرح سے نہیں کر سکے وہ علم تفایل یعنی اللہ نے خود فرمایا تفعلو تفعلو کہ تم اگر نہیں کر پاؤ اور تم نہیں کر پاؤ گی تو پھر ڈرو اس آگ سے جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے کفار کے لیے جو بھی اس طرح سے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر ایک ایسی کتاب دی ہے جس کا جواب نہیں پیش کیا جا سکتا ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھیے عیسائیوں نے کوشش کی ایک انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اس طرح کی بنانے کی کوشش کی کہ جو قرآن ہی کے انداز پر ہے اس کو میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ پہ بھی کتاب موجود ہے الفرقان یا کچھ طرح اس طرح کا کچھ نام اس کا ہے اور اس میں شروعات میں ان کو بھی میں نے دیکھا ہو کتاب پوری کاپی قرآن کی لیکن ایسی ہے کاپی کہ ایک دم بدتمیز ایک ایسا انسان جو بے ادب جس کو آتا ہی نہیں بولنا ایک ایسا آدمی جو زبان جانتا ہی نہیں ڈھنگ کی وہ اگر کسی کو کاپی کرے تو کیسا ہوگا زبان کے ماہر کو ایک بچہ ہے توتلا بچہ ابھی بھی بولنا سکھا ہے امی ابو وہ اگر کسی قاری کی کاپی کرنا شروع کرے آپ بتائیے کیا حال ہوگا یہی حال اس کا ہے اس میں کئی جملے ہیں جو قرآن کے ہیں کئی جملے ہیں جو قرآن ہی کے جملے کاپی کیے عین ہی ہیں اور بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحمن تو ایک دم ٹوٹل کاپی رائٹ ہے یہ قرآن کا یہ کاپی کیا ہے پورا اور اللہ نام کاپی کیا ہے اللہ نام کاپی کیا اس میں اللہ جامع بھی اللہ ہے لیکن مقصد اس کا کیا تھا عربوں کو دھوکہ دینا کہ عرب اس کو کیا سمجھے قرآن کی طرح سمجھ کے کئی لوگ ہمارے یہاں تو قرآن سے ویسی بھی قوم دور ہے تو قرآن دو یا یہ دے تو آدمی لے لے گا قرآن سمجھ کے اور ایسا ہوا ہے تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے لیکن پچھلے معجزات میں اور اس میں ایک فرق بڑا یہ ہے کہ معجزات قوم کے ساتھ باقی نہیں رہتے تھے لیکن یہ ایک موجزہ ہے جو ماننے والوں کے ساتھ باقی ہے ہر آدمی کے گھر میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایک ایسی کتاب جس نے قوموں کو آجز کر دیا ہے اس کے جواب سے صرف کلام کی حد تک آپ دیکھیں نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ بات بڑھ جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں ادبی اعتبار سے کلام کی قوت کے اعتبار سے ہی خود ایک معجزہ ہے اس لیے کہ جو آدمی اس کے بالمقابل کچھ پیش کرنا چاہتا ہے اس کو کاپی کیے سوا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایسا لٹریچر ہے جس کی نظیر عرب میں موجود نہیں ہے ایک نیا ہے ایک عجیب چیز ایسی ہے کہ جو نظم نہیں ہے پوئٹری نہیں ہے پروز ہے یہ, یہ نثر ہے لیکن ادب اتنا کلام کی بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نہ آپ یعنی ٹوٹلی totally نفر کہہ سکتے ہیں نہ ٹوٹلی totally نظم کہہ سکتے ہیں حالانکہ ہے یہ نفر ہی کیونکہ اس کا انداز ایسے آپ پڑھتے چلے جائیں ایک عجیب سی تغنی اس میں کر سکتے ہیں ورنہ آپ دوسرا کلام کوئی آدمی ہیں اب میں یہ بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی اس کو میں ترنم میں کہنا شروع کروں تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے ہنسنا شروع کریں گے لیکن کیا بات ہے کہ قرآن کاری پڑتا ہے اور پیچھے لوگ ہچکے لے کے روتے ہیں ایسا کیا پاور اس کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کو کیسے بھی پڑھے تو فرق نہیں پڑے گا عرب ہیں وہ ان کو تو سادہ قرآن پڑھو تو اچھا نہیں لگے گا تغنی سے پڑھو تو اچھا لگے گا کیونکہ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئی سمنا تغرآن <بِالقرآن> وہ ہمیں سے نہیں ہے جو قرآن کو تغنی سے نہ پڑھے ترنم سے نہ پڑھے ترس سے نہ پڑے ہیں اب بتائیے کیا ہے وہ یہ موجزہ ہے تو انبیاء کو موجزات دیے جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ دیا گیا دوسرے موجزہ بھی تھے آپ کے کنکریوں کا ذکر کرنا اور اسی طرح سے پیڑ کا آپ کے لئے آکے شہادت دینا بہت ساری خیزیں ہیں لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے اصل موجزہ جو آپ کا تھا وہ کیا تھا اور ہے قرآن کریم جس سے آج افسوس کے امت مسلمہ میں بہت سارے افراد دور ہیں بلکہ پڑھے لکھے بھی کیا بولتے ہیں دیپ میں جاؤ بد گمراہ ہو جاؤ گے اور اس کے لیے پندرہ علوم چاہیے اب بتا یہ قرآن سے دوری یہ اس معجزے سے دوری ہے جو دوسری قوموں پر فکری اعتبار سے غالب آنے کے لیے ضروری ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا ہر دور کے لیے اللہ نے خود کیا فرمایا وجاہد ہوں بہی جہاد کفار سے لڑنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے سب سے بڑی جو جنگ ان سے ہوگی جہاد کبیر ہی اس کو کہا کس کس کے ذریعے سے جہاد کبیر کرنا ہے وجاہد ہوں اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کرو تو سب سے بڑا ویپن مسلمانوں کا ہے یہ کیونکہ یہ دور فکری جنگ کا ہے انٹلیکچل وارفیئر ہی ہے کسی کو نظریاتی سطح پر ہرا دو ہار گیا پوری قوم پیچھے ہو گئی یہ علمی جنگ کا دور ہے اور اللہ نے ایک ایسی کتاب چھوڑی ایسی کتاب دی انسانیت کو جو کہ واقعی علم ہے. اب اسا وغیرہ جو ہے سائنسی دور میں آج وہ چیز نہیں چلے گی آج آج تحقیق کا دور ہے آج حقائق کا دور ہے آج فیکٹس کا دور ہے اس دور میں یہ کتاب ہے جو آج سے چودہ سو سال پرانی ہے लेकिन ये किताब जो दूसरी किताबें इसकी, इसकी तरह है जो मजहबी किताबें मानी जाती हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं साइंटिफिकली आउटडेट हो चुकी है आउटडेटेड हैं वो सब उसकी तालीमत जदी तहकीकात के नतीजे में एकदम अंधश्रद्धा बन चुके हैं सुपरस्टिशंस बन चुके हैं तोहमात साबित हो चुके हैं लेकिन ये वो एक किताब है जिसकी तालीमत तोहमत नहीं بلکہ اس سے پہلے لوگ اس کو تاوہماد کر کے ترک کرتے تھے سوپرسٹیشن کہہ کے چھوڑتے تھے آج سائنسی تحقیق سے مزید یہ فیکٹ ثابت ہو چکے ہیں قیزی کی دعب ہے ہے کی نہیں کر یہ موجزہ کہ ایک آدمی اس کا جواب نہ دی کسی سائنس کا یہ ایسا کیوں قرآن میں ہو کیا بولوں میں مطلب یہ تحقیقات پہلے تھی نہیں یہ آج معلوم ہوا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کوئی جواب ہے اس کے بدلے میں کیا ج क्या एक्सप्लेनेशन है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कुछ नहीं बोल सकता आदमी और बड़े बड़े साइंसदान से पूछा गया उनके पास कोई जवाब नहीं है की कि सिवाय हमको तो यह लगता कि उपर है ऊपर से आई क्योंकि इंसानी ह्यूमन एक्सप्लेनेशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है इंसानी एतबार से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है कि क्या एक्सप्लेनेशन देगा आदमी कैसा के एक इंसान और वो इंसान कैसा इंसान कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं साइंसदान थे امی امی ہے کون سی یونیورسٹی تھی اس علاقے میں کیا تھا ان کے پاس کھجور اور مینگنی اور دودھ اور کیا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان پڑھ لوگ بہت امی امی میں ان پڑھ لوگ یعنی میجورٹی ان ان میں اللہ نے رسول بھیجا جو خود بھی کیا ہے امی اور بھی مشکل جواب دینا یہ کتاب ہے تو موجزات نبیوں کو دیے جاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے موجزہ دیا پچھلے نبیوں کو رسولوں کو موجزہ اور کتاب دی جاتی تھی اللہ نے محمد ہی موجزہ رہے گی اور یہ کتاب بعد میں امتی کے ہر امتی کے پاس رہے گی ہر امتی کے پاس وہ معجزہ رہے گا جو اس نبی کو دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے دیا وہ اس امت کو بھی دیا اس سے زیادہ اس امت کا شرف کیا ہوگا اور اس سے زیادہ بدقسمتی مسلمان کی کیا ہوگی کہ آج اس سے سب سے زیادہ دور ہے یہ کتاب زندگی کے لیے تھی اس کو مردوں کے لیے مسلمان نے کر دیا نہیں مر رہا تو مار دو اس کو پڑھ کے سور یاسین اور مر گیا تو قرآن خانی کر کے پہنچا سواب اس کا مرنے والے کے لیے اور مرے ہوئے کے لیے اس کو کر دیا حالانکہ کتاب ایسی کتاب ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہیں ایک آدمی کفر اور شرک میں پڑا ہوا ہے مردا ہے وہ یہ کتاب پڑھ کے اس کے دل میں ایمان اس کے اندر حیات پیدا ہوگی وہ کا او ہے نا کا اس طرح سے ہم نے اے نبی اپنے حکم میں سے ایک روح آپ کی طرف بھیجئے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے روح کیا کرتی ہے مردہ میں آتی ہے روح تو کیا ہوتا بے جان میں آتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے یہ علم کی روح ہے لیما کم اللہ نے کیوں کہا استاجیب لِلَّهِ رسول رسول ادا دیا کم لیما تم کو جب پکارے اللہ اس کے رسول کی طرف سے پکار آئے تو تم ان کی طرف جاؤ بات پر لبیک کہو رسول کی طرف جاؤ تم مانو کیوں لما کیونکہ رسول کی تعلیمات میں حیات ہے بہرحال تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دی اللہ ان کا دبو کا فقد خود من بارسول اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ یاد رکھو کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا جا او والزبری بینتی وز رسول آئے تو کیسے آئے جاؤ او دلیلیں لے کر آئے بینات سے مراد قولی دلیل بھی ہو سکتا ہے موجزہ بھی ہو سکتا ہے بئیناچ کس کو کہیں گے جو واضح کر دے حق کو جو حق کو واضح کر دے وزر اور کتابچے لے کر آئے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آئے کتاب المنیر اور ایک نور دینے والی کتاب لے کر آئے علماء نے بعض علماء نے کہا سے تو تورات ہے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دی گئیں جیسے ابراہیم محمود صلی اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے اور بڑی کتابیں بھی ملی جیسے تو ہے تو کسی کو چھوٹی کتاب ملی کسی کو بڑی کتاب ملی سورہ عال عمران میں آیت نمبر 184 ہے تو رسولوں کو مجزاد دیے گئے جس سے ان کی دعوت کی تائید ہوتی تھی ان کو کتابیں دی گئیں جو ان کی تعلیمات کے حق ہونے کو مزید ثابت کرتی تھیں اور لوگوں کے لیے ان کی تعلیمات کے لینے کا ذریعہ تھی اسی طرح سے یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہے معجزہ دکھا دے رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی رسول معجزہ نہیں لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانل رسول ایات اب آیت اللہ ابن وما کانل رسول ایات اب آیت اللہ کہ کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے ہاں اللہ کے حکم سے لا سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رسول کوئی نشانی لے آئے کوئی معجوزہ لے آئے ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ آیت سورہ الزمر کی ہے آیت نمبر اٹھتر اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لایا جا سکتا ہے نہیں اور کرامت کرامت تو جب چائے کر سکتے ہیں اور معجزہ اللہ فرما رہجزہ رسول اپنی طرف سے نہیں لا سکتا ہے کرامت کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن کرامت کون سی کی کرامت ہو بی کو سگریٹ بنا کے دکھا رہا ہے تو کیا کرامت ہے بیڈی کا سگریٹ ترقی اپڈیٹ ہو گیا یہ کرامت نہیں ہے کہ ایک آدمی حرام چیزیں کرے کفریات بکے یہ کرامت نہیں ہے اپنے کاہن یا نجومی ہونے کا سبوت دے جا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا میں بول رہا تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کرامت نہیں ہے یہ دھوکا ہے اس کو استدراج علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی شائقین کی مدد سے بہت ساری چیزیں ایسی بعض اوقات کرتا ہے جو فوق ہوتی ہیں جو عام سے ہٹ کے ہوتی ہیں جیب میں ڈالا نوٹ نکال رہا ہے جیب دے گی تو خالی ہے پھر جیب میں ڈالتا ہے نوٹ نکالتا کوئی بات نہیں ہے کرامت نہیں ہے کسی کو روز ریس کے گھوڑے کا کون نمبر آنے والا پہلی بتا دیا کرامت ہے کوئی بولے بتاؤ پتے جو تاش کھیلتے ہیں کوئی بھی بتاؤ میں اس کا برابر بغیر دیکھے بتاتا ہوں کیا ہے درری جو بھی ہے اس طرح سے بتاتا ہوں مم. یہ کیا ہے یہ کرامت ہے یہ لوگوں کو جوا کھیلنا سکھا رہا ہے تو بہت ساری حرام چیزیں ہوتی ہیں آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے. یہ دیکھتا با... بس اتنا دیکھتا ہے کہ عجیب و غریب ہے اس کا مطلب بابا ہے عجیب و غریب حرام بھی ہے یہ بھی تو دیکھ عجیب عجیب و غریب ہے لیکن حرام ہے. یہ, اس کی زندگی کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھتا آدمی. تو کی مدد سے یہ ہوتا ہے حادیث میں آئے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. بعض شیاتی مدد کرتے ہیں بہت سارے اس طرح کے دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں ان کی اور ان کو بھی بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے جیسے یہ بڑی گاڑی کو دھکا دے دے گاڑی ہل گئی کرامت میری کرامت میرے اندر پاور آ گیا इसको क्या मालूम है इसको जिन्ना थोड़ी दिख रहे ढकेल रहे हो इसको लग रहा हूं मैं टच किया तो जा रहा है हूं मैं ऐसा किया तो वो आ रहा है तो उसको लगता है मैं कर रहा हूं जिन्नात लेके जाते जिन्ना दिखते नहीं क्यों ये अपने आप को जब यह ऐसा समझने लगेगा दावे करने लगेगा जैसे फिर ने दावा किया अना रब यह दावे करेगा लोगों को करके बताएगा लोग इसके पास आएंगे है ही बदतमीज नालायक है ये یہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے, فاسق فاجر چرس گانجا پیتا ہے اب ایسے کے پیچھے جب قوم آئے گی اس کی کرامت دیکھ کر تو ان کی شامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا وہ بھی اس جیسے کام کریں گے پھر. وہ بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے ہی بتائے گا تو ایسے غلط آدمی کو شاید چنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عجیب و غریب چیزیں کرواتے ہیں قوم بھیڑ اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور وہ جیسا چاہتا ہے قوم کو گمراہ کرتا ہے یہ پوری کہانی امت مسلم ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ معجزات الگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے کبھی اللہ تعالی کوئی ایسی چیز ان کے لیے کر دیتا ہے جو ان کی عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے کرامت کس سے ہے اکرام سے ہے کرامت کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مدد ایسی کہ کسی بندے کا قابل اکرام ہونا ثابت ہو یہ نیک بندہ اچھا بندہ ہے اور اللہ اس کی طرف ہے اللہ اس کا ہے تو کچھ ایسی چیز اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر کر دیتا ہے کہ جو عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بھی ویسی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی فس کو فجور میں پڑا ہوا ہو کفریات اور شرکیات میں پڑا ہوا ہو اور عجیب و غریب چیز کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے یہ کرامت نہیں ہے یہ استدراج ہے یہ جادو ہے تو ہم کرامت کو مانتے ہیں لیکن کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اللہ جب چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور بعض وقت اس کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کیا ہوا رسولوں کا کردار خود رسولوں کے حق ہونے کی دلیل تھی کیونکہ رسول حق بول رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ان کا اپنا کردار وہ خود ایک دلیل تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا قل اے نبی آپ کہیے لو شاء اللہ مطالعہ ولا ادراکم بھی اے نبی آپ کہیے اگر اللہ کی چاہت ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں تم کو ایک کتاب پڑھ کے سنا تھا اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا تھا اور کبھی بھی میں تمہیں ان ساری چیزوں کی خبر نہیں دیتا جو میں تم کو دے رہا ہوں ولا ادراکم بھی مندبود کا دعوی ہی نہیں کرتا اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا اللہ کی طرف سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی اور رسول ہوں اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں اگر اللہ چاہتا نہیں بھیجنا تو مجھ کو نہیں بناتا نبی مجھ کو نہیں بناتا رسول نبی صلی اللہ, علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اور کہا فقط لبی تو تعقلون میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزار چکا ہوں اس سے پہلے تم کو عقل نہیں ہے تم غور نہیں کرتے میری زندگی تو دیکھو کہ میں اپنی زندگی کے چالیس سال ایک دم صاف ستھری زندگی گزارا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی دھوکا نہیں دیا کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میری زندگی تمہارے سامنے میں اتنی زندگی میں لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اس لیے ہرقل نے جو صحابہ گئے تھے وہاں پر ہرقل نے پوچھا تھا کہ لوگوں کے بارے میں کبھی وہ جھوٹ بولتے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو صحابہ وہاں پہ تھے انہوں نے غالب احس جعفر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ابو سفیان بھی اس وقت میں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا نہیں ابو نے کہا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس نے کہا کہ جب کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے معاملے میں کیسا جھوٹ بولیں گے تو یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے کہا بتاؤ ان کو بولو ان کو کہ میں تمہارے سامنے زندگی کا حصہ گزار چکا ہوں کبھی میرے خیال میں بھی نبوت نہیں تھی ایک آدمی سیاست میں جانا چاہ رہا ہے پالیٹکس میں جانا چاہ رہا ہے کیسا معلوم پڑتا اس کے فلیکس لگنا شروع ہوتے دھیرے دھیرے برتھ ڈے کا آپ کے لیے شرد جو بولتے نا سب ہماری طرف سے آپ کے لیے شاپ چل ہو جاتے ہیں وہاں پہ فلیکس لگنا شروع ہوتے ہیں اس کے معلوم پڑتا لوگوں کو یہ اس کا کچھ ارادہ دکھ رہا ہے الیکشن میں آنے کا ادھر ادھر وہ پروگرام میں دکھنے لگتا ہے تھوڑے کپڑے کے پہننا شروع کرتا ہے تو ایسی علامات ہوتی ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں جانے والا ہے یہ عہدے کے لیے اس کے لیے کچھ کرنے والا ہے اس کے الفاظ کچھ ملنے لگتے ہیں اسے بولنا شروع کرتا ہے سیاسی قانونی زبان استعمال کرنا شروع کرتا ہے غریبوں کے ساتھ کچھ فوٹو نکالنا شروع کرتا ہے وہ کتابیں بانٹتا ہے کچھ کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے کسی کے دو گلے ہوئے آنا شروع ہوتے اس کے. نیوز میں خلاف مہیم شروع کرتا ہے, ہے ستیہ کرنا شروع کرتا ہے کیا کچھ نہیں کرنا شروع کرتا میں کھڑے ہونے والا دکھتا ہے ایک آدمی کے کردار سے ماضی سے شروع ہو جاتا ہے اگر فیوچر میں کچھ کلیم کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزرے کبھی آپ کی زبان سے نبوت کی کوئی بات نہیں کبھی آپ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اظہار خیال نہیں کبھی آپ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ نہیں کہ لوگوں کے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کبھی نہیں آپ اپنی اگلی زندگی غارے جا رہے, آرام کرنے آتے عبادت کر ہیں اپنی زندگی میں آپ لوگوں سے دور الگ تھلگ سب بازاروں میں چل رہے پھر رہے تجارت کر ہیں سب سادہ زندگی ایک دم کوئی نہیں کوئی نہیں. مزید زندگی ان تمام گندگیوں سے پاک جو اس قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے کبھی جھوٹ نہیں کبھی دھوکہ نہیں کبھی ظلم نہیں کبھی کچھ نہیں آپ کی زندگی خود اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اگر کسی کے پیچھے چلا جا سکتا ہے تو یہ انسان ہے یعنی اگر آپ کچھ کہہ دیں تو کوئی نبی مانے نہ مانے واقعی انسان اس لائق ہے کہ اتنا تجربہ کار اتنا سمجھدار حکمت والا انسان اور اتنا باخلاق سچ بولنے والا دھوکہ نہیں دینے والا اگر کچھ بول رہا ہے یا اچھا ہے تو اچھا ہی ہوگا آدمی دنیا اعتبار سے جو نبی نہیں بھی مانتا ہے اس کے لیے بھی اگر قابل اقتداء اور قابل اتباع کو انسان ہے تو یہ ہے آپ نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں کبھی سنے میں اس طرح کی باتیں اور میری زندگی دیکھو تو۔ اور یہ آپ اپنے طور پر نہیں کرے اللہ کہہ رہا ان کو تم ان کی زندگی دیکھو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے جھوٹ بول سکتے ہیں کبھی جھوٹ بولا نہیں انہوں نے زندگی میں تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے ہیں ایسا آدمی کہ جو کھڑا ہو کر صفا کی پہاڑی پر کہے اور آپ نے کہا جب نبی آپ کو بنایا گیا اور اعلان کے لیے کہا گیا آپ نے کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر اور وہ زمانے کا سٹیج تھا. مکہ کا اسٹیج تھا آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو حملے کے لیے ابھی تیار ہے ہمارے اوپر اگر میں کہوں تو تم کیا کہو گے سب نے ایک آواز میں کہا سب کی طرف سے بلا اختلاف یہی بات تھی کہ بالکل ہم اس کو تسلیم کریں گے ہم کو آپ سے کبھی جھوٹ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں زندگی میں آپ بولو گے تو مانیں کیونکہ آپ سچے ہیں تو آپ کی زندگی خود آپ کی سچائی کی دلیل تھی لیکن لوگوں نے آپ کو برا نہیں کہا آپ کی دعوت کو برا کہا آپ کے دشمن آپ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوئے ہوتے تو پہلے ہو جاتے آپ کی شخصیت کے دشمن آپ کی دعوت کی وجہ سے ہوئے تو اللہ نے کہا ان کی زندگی دیکھو اتنی زندگی تمہارے بیچ گزار چکے ہیں کیا ایسا آدمی تم کو جھوٹ بول کے دھوکا دے سکتا ہے ایسا آدمی پہلے سے کچھ اس کے یہاں پر کچھ اس کا پلاننگ تھا ایسا لگتا ہے تم کو فقط نبی تفیق عمر امین قبل ہی افلا تاخیر تو سوچتے کیوں نہیں اس بارے میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ وسلم خود نبی ہونے کی دلیل ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے آپ خود آپ کی رسالت کی دلیل ہے آپ کا کردار خود ایک دلیل ہے اس لیے اللہ نے آپ کی نبوت کی اور حقانیت کی دلیل آپ کے اخلاق کو بنایا ہے اللہ نے کیا فرمایا کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے ابھی اختصار کہہ رہا ہوں اللہ نے فرما نی وسترول نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو لوگ لکھ رہے ہیں ماں انت نعمت سے ربی کا اے نبی آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہوں لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت ہے ایسا تھوڑی کہ آپ مجنو آپ مجنون نہیں ہوں وہ ان الخلا ممنون اور بلکہ آپ کے لیے تو ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے بہت اعلی ترین اجر آپ کے لیے آپ کی دعوت کی بنیاد پر آپ کی عبادت کی بنیاد پر وہ ان کل عظیم اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ عظیم شان اخلاق پر فائز ہو آپ اخلاق کی عظمت پر قائم ہو آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں فصطب سرو سرون عن قریب آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے یعنی آپ بھی دیکھو گے اور آپ کا انکار کرنے والی بھی دیکھیں گے بھی آئی المفتون دونوں میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے جنون میں پڑا ہے پاگل کونے تو ٹائم دکھائے گا اللہ نے کہا اس طرح سے ٹھیک ہے پاگل بولتے ہیں ٹھیک آج بول رہے ہیں نتائج بتائیں گے کہ پاگل کون تھا کس نے ماننا چاہیے تھا اور کون حق پر تھا کون باطل پر تھا نتائج بتائیں گے اتنی جامع آیا تھا اس کو انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور دن ہم دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے کہا خُلق <نعظیم> اے نبی آپ عظیم ترین اخلاق پر ہو آپ کوئی لوگ مجنون کہتے مجنون ہیں کوئی بھی آدمی الٹے سیدھے کام کرا تو کیا بولتے اس کو پاگل ہوا کہ کیا تو جو آدمی با ادب ہو ایک دم زبان صحیح استعمال کر رہا ہے ادب کے دائرے میں بول رہا ہے کوئی ہاتھ پاؤں کی اس کی حرکت انسیمیٹریکل نہیں ہے گڑبڑ نہیں کر رہا ہے الٹی دی بے مقصد بے بےہدا بات نہیں کر رہا نہ عمل کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں اور کوئی بھی کودے خامخواہ کچھ بھی حرکت کرے بال نوچے کپڑے پھاڑے اپنے اور اس کے الفاظ آنکھیں کہاں جا رہی ہیں لفظ کہاں جا رہا زبان کہاں جا رہی ہے ہاتھ پاؤں کہاں جا رہے معلوم نہیں کیا بولیں گے کو پاگل بولیں گے جو پابند آدمی ہو کلام اور عمل میں مہذب ہو اس کو کیا کہیں گے مجنون کہیں گے اللہ نے کہا ان کے اخلاق دیکھو کتنے اچھے اور تمہارے دیکھو پاگل کون ہے پاگل کون ہے اتنا باخلاق انسان اس کو مجنون کہتے ہو اس کے مجنون نہ ہونے کی دلیل اس کا اخلاق ہے اتنا اچھا انسان ہے اور تم دیکھو کہ اس انسان کی دعوت جتنی صحیح دعوت ہے اس دعوت کے بدلے میں تمہارا سلوک دیکھو کہ کبھی اوجڑی لا کے ڈال رہے پیٹ پر کبھی دھکے دے رہے ہو کبھی سر پہ مٹی ڈال رہے ہو یہ کس کی حرکتیں سمجھدار کی حرکتیں یہ پاگل کی حرکتیں تو وقت بتائے گا ابھی تو معلوم نہیں ہوا ہے ابھی تو آزمائش کا دور ہے جب نتائج سامنے آئیں گے تب معلوم پڑے گا پاگل کون تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں جب سب چھن جائے گا اور غلبہ اس نبی کا ہوگا تب معلوم پڑے گا کہ واقعی یہ بڑا با مقصد انسان تھا جس نے اپنا مقصد اچیو کیا سٹیپ بائی سٹیپ اس نے پورا اپنا کام کیا یہ سمجھدار آدمی کرتا ہے اور تم تھے جو وقتی جذبات کے تحت تم نے اس کی مخالفت کی اور دور اندیشی نہیں کی اس کی بات میں غور نہیں کیا تو پاگل تم تھے بعد میں معلوم پڑے گا فصا تم سیر اے نبی ایپ بھی دیکھو گے آپ کو دکھائیں گے ہم دنیا میں اور اللہ نے اور یہ دیکھیے یہ قرآن کے حق ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے اتنا بڑا کلیم کون سے دور میں جب لوگ مجنون کہہ رہے ہیں اس دور میں ایک کلیم معلوم ہوگا کون پاگل بعد میں معلوم پڑے گا یہ کوئی کی کلام نہیں کہہ سکتا ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو فیوچر معلوم ہے اور ڈیفینیٹلی ہے تاریخ میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت دعوے کیے پھیلا پچانک زیرو سکندر بہت آگے تک چھٹی ایسے دنیا میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنے حال کی قدرت طاقت کو دیکھ کر بہت بڑے بڑے کلیم کیے فرون صاحب نے کیا بولے تھے انور اب بک مل آؤ تھوڑا آگے چلا گیا اس کا اس کو لمٹ معلوم نہیں پڑی اس کے بعد کوئی فٹ پٹھی نہیں تھی نا میں تمہارا رب ہوں نہیں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اگر ایک ساتھ دوسرے رب مانتے بھی نہیں ہیں اس سے بھی بڑا میں ہوں انا ربکم ہے کیا ہوا اس کا میں ماننا پڑا اس کو میں مانتا ہوں اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا کیونکہ ابھی سب دیکھ چکا ہے عذاب کو وہ فرون جو بڑی فوج لے کے پیچھے لگا تھا کچرے کی طرح سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا ہے क्लेम करने वाले आए कि ऐसा होगा प्रोडिक्शन इलेक्शन वालों को आपने देखा होगा क्या नहीं बोलते हो अरे बाद में हार्ट अटैक आ जाता तो कितने लोग हैं जो सियासी एतबार से साइंसी एतबार से या समाजी एतबार से दीनी एतबार से बड़े बड़े क्लेम करने वाले दुनिया में आए लेकिन आप देखिए وہ بھی کلیم انہوں نے کون سے دور میں کیے تھے جب گاڑی چلتی ہوئی دکھائی دی تھی ان کو کہ اپنی تو گاڑی چل رہی چل رہی ہے سپیڈ میں فیل ہو گئے ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس دور میں کلیم کیا جس میں کوئی صورت دکھتی نہیں تھی جس میں مخالفت تو خوب زور پکڑ چکی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مٹا دیں گے کوئی قبول نہیں کرتا تھا ہر طرف سے مٹانے والی طاقتیں تھی اس میں کیا کہا گیا فصر اے نبی آپ بھی دیکھو گے نبی کی زندگی میں بتایا گیا آپ دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے پاگل کون ہیں تو یہاں پر یہ اللہ کی بہت بڑی بات ہے یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے فیوچر میں بتایا اور تیئیس سال کے عرصے میں اللہ تعالی نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ نبی حق تھا یہ نبی حق ہے اور اس کے مقابلے والے بدر میں بھی ذلیل ہوئے اور فتح مکہ میں تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھوڑوں نے اتنے ساروں کو ہرا دیا غالب آئے اللہ کی مدد سے پہلی مرتبہ میں اور آخری مرتبہ میں تو ایسا ہوا کہ جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑی اتنا پاور بغیر لڑے ہی غالب آنا یہ پاور کی انتہا ہے ہم کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آئے بس غالب آ گئے ہیں یعنی فتح مکہ کیسا ہوا ہماری انٹری ہوئی بس ختم ہم. ہم آئے کا مطلب جانے جانے تم نے قل حق کو وہ ذہن قلبات لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تم سے ہم کو کیا حقات ہے تمہاری اتنا پاور جس نبی کو مکہ سے نکالا گیا واپس وہ نبی ایسا غلبہ مکہ پر کہ اب جس مکہ میں جس مسجد حرام میں نماز آپ کو پڑھنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ اس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں لاؤ لے کے آئے وہ چابی ہاتھ میں آج بولو آج جو کر سکتے ہیں وہ لوگ جو مکہ میں آپ کو جینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ زندہ رہیں آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے اتنا پاور آ گیا کہ آپ کے ہاتھ میں تھا کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے آپ نے کہا جاؤ وہ آدمی فنا اپنے نے جاؤ اگر وہ کعبے کے پردے کو بھی پکڑ کے چھپا ہوا اس کے اندر اس کو نکال کے قتل کرو اتنا پاور اور اتنا پاور کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے جو دروازہ بند کر لے جو ایسا اس کو امن ملے گا ہم نہیں قتل کریں گے اتنا پاور ہے الٹیمیٹ ایک دم اللہ کی طرف سے اتنی آپ کو اتنا پاور دیا گیا تھا اللہ نے اتنا غالب کیا آپ کو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے تیئیس سال کے عرصے میں زمین آسمان ہو گیا آسمان زمین ہو گئی پورا پکچر چینج ہو گیا ایک دم کیا دلیل نہیں ہے بہت بڑی دلیل ہے یہ. کہ ایسے دور میں کلیم کیا دیکھو گے تم بھی ہے نبی اور وہ بھی دیکھیں گے اور یہاں نبی اور ساتھی ہی پیٹ رہے ہیں مار پیٹ ہو رہی ان کی اور آج آسمان سے کیا آ رہی دیکھیے ایک آدمیشن میں جو آدمی ہوتا اس کا کلام پاورفل نہیں ہوتا ہے بہت ٹینشن میں آدمی منتری مثال کے طور پر دنیا کا کوئی کیا ہوتا کیا معلوم کیا معلوم ابھی اس کی زبان میں ایسا ہے انسان کا کلام اس کی سوچ کا پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس کی سوچ حالات سے متاثر ہوتی ہے تو انسان کے کلام میں حالات کا اثر ہوتا ہے ایک طرف تو نبی پریشان ہے غمگین صاحبہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے ڈرے ڈرے سہمے سہمے تو نبی کا حال تو ایسا ہے اور آیت کیا آ رہی تم سرو سرو تم بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے یہ, یہ فرق ہے ایک یہ ڈیوائڈنگ لائن ہے یہ نبی نہیں ہے یہ کسی اور کا کلام ہے یہ کہیں اور سے آ رہا ہے کیونکہ آدمی حالات میں اس کا کلام اس کا اسی جذبات وہی چیزیں نکلتی باہر جو اس کی ہے اندر جو وہی باہر نکلتا ہے ایک آدمی بہت ٹینشن میں اور پھر بیٹھ کے بول رہا ہوں ہم ایسے ہوں گے بولتا کیا آدمی نہیں بولتا ایسا وہ پریشان اس حال میں ہوتا ہے لیکن کلام الگ ہے نبی الگ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام نبی کا نہیں ہے یہ کسی اور کا کلام ہے بعض لوگوں نے کیا کیا اس کو ہسٹیریا بتایا کیا آدمی کے بدن میں کچھ آ جاتا ہے سائکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے تو پھر اس میں عجیب گری باتیں کرنا شروع کرتا ہے یہ ہسٹیریا نہیں ہے یہ فیوچر پرڈکشنز ہیں اور جو آدمی اس طرح کا مریض ہوتا ہے نوز باللہ آدمی کی دیکھی جہالت کہاں تک آدمی چلا جاتا ہے انکار کرنے جاتا ہے تو ایک آدمی پورا غالب آ رہا ہے تیس سال کے عرصے میں اور اتنا سسٹمیٹک پورا سسٹم کے ساتھ میں پورا غلبہ ہو رہا ہے ایک پورا سماج قائم کر رہا ہے ایک پورا یعنی تعلیمات کا ایک سیٹ اف رولز ہے زندگی کے گزارنے کے طریقے ہسٹیریا اس کو بول سکتے ہیں کہ ان کو ایسا کچھ ہو جاتا تھا تو کچھ بھی بولنا شروع کرتے تھے ایسا ہی ہے اس طرح کا کوئی آدمی سمجھدار لا کے بٹھاؤ تمہارا اور اس کو بولنے لگا ایسا پڑھے لکھے کو لاؤ کر سکتا ہے اور اس کو ہسٹری بولیں گے یعنی یہ بولنے والا ہسٹری میں اس کو خود سمجھ رہا نہیں وہ کیا بول رہا ہے آج خود ایک اسٹبلش ریلیجن ہے جس کے ماننے والے جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں سائنسدان ہیں, جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے مانتے نہیں تھے اور وہ ماننے کیوں مانے انہوں نے جبردستی جب مانے کچھ ملا نہیں اس جان ادھر ہی چلیں گے کوئی گاڑی نہیں ابھی گاڑی میں جائیں گے نہیں سوچ سمجھ کیا ہے وہ تحقیق کیے ان کی ابتدا انکار سے تھی انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی پھر حق ثابت ہوا ہی ہے ان کی مرضی کے خلاف گیا یہ دین پوری طاقت لگا اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے لیکن یہ نہیں جیت سکے اپنی صلاحیتیں انہوں نے لگا دی اسلام کو غلط ثابت کرنے پر لیکن اسلام نے ان کو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا دیا بیٹھو بیٹھ جاؤ تم لوگ تمہاری اوقات نہیں اتنی کہ تم اس کو غلط ثابت کر سکو ان کی پوری طاقت سلاحیت سب برباد ہو گئی لیکن اسلام غلط ثابت نہیں ہوا مجب گھٹنے ٹیکنے پڑے بابا یہ صحیح ہے ہم لوگ غلط تھے کتنے لوگ ہیں سے کتنے لوگ عیسائی تھے اسلام کی اشاعت کے خلاف اشاعت کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کیا کچھ نہیں کیا مسلمان ہو گئے کتنے لوگ تھے پروفیسر تھے انہوں نے بس اسلام کو ایک دوسری کتاب کوئی ہے ناول پڑھتا ہوں تو قرآن بھی پڑھ لوں گا اس طرح سے شروع کر دیا معلومات کے لیے مسلمان ہو گئے کتنے سائنسداں تھے سائنس کی فیلڈ میں تھے انہوں نے قرآن کو دیکھا ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کہ نہیں واقعی یہ اوپر کی چیزیں نیچے کی نہیں ہے یہ اوپر سے آنے والا کلام ہے انسانی کلام نہیں ہو سکتا اس طرح سے کتنی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو صرف سنا سمجھا بھی نہیں تھا انہوں. اس کے پڑھنے کی طاقت اتنی پاورفل تھی کہ ان کو دل میں ہوتا کیا کیسا کلام ہے یہ میں نے اتنا اچھا سنا نہیں. اس نے میوزک چھوڑ دیا جس کا اورنا بچھونا میوزک تھا اس نے میوزک چھوڑ دیا قرآن کو سن کے اس کو اتنا اچھا لگا کیا یہ اور ہم لوگ کہاں آج اللہ ہم کو سمجھتا فرمائے اس لیے کہ جو چیز آدمی جس چیز کی قدر نہیں کرتا ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے کیونکہ نعمت کے لائق انسان یہ بہت بڑی نعمت ہے اپنے کو اس کے لائق بنانا ہمارے لیے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی اگر اس نعمت کی قدر نہ کرے آدمی اپنے آپ کو اس سے محرومی کا سبب یعنی محروم ہو سکتا ہے آدمی اس کی وجہ سے تو ایک آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ قرآن کی دین کی اسلام کی قدر کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے واقعی آپ کا جو مقام ہے اس کو پہچانے ہیں یہ اللہ کے نبی اور رسولوں کے بارے میں ہے اور یہ باتیں تھیں کچھ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں میں انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا یہ بہت اہم موضوع ہے اس لیے کہ رسولوں کے بارے میں اس میں ضمن آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک ایک بات کے زمن میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں